نبی ہے میرے نبی آپ کیوں محروم کرتے ہیں اپنے آپ کو حرام کرتے ہیں نا کیوں محروم کرتے ہیں اس چیز سے جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ جو عورتوں کے کہنے کی وجہ سے کبت یا ماریا سے جمع نہ کریں کہ وہ لونڈی ہے اس لیے ان کو یہ پسند نہیں کہ آپ اس کے ساتھ تعلق رکھے ہیں آپ بھی کہہ دیتے ہیں کہ چلو میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا وہ جب آپ کے لیے حلال ہے تو آپ اس سے اپنے آپ کو معروم کیوں کرتے ہیں یہاں کہانی ہے نا وہ ایک شہد والی بیویوں نے یوں مشورہ کیا یہ کیا سارا چوٹ ہے بھیا تو ہم بھی کرتے ہیں تقریروں کی لسٹ میں وہ صرف مخالف کے پد نکالنے کے لیے. باقی حقیقت نہیں ہے حقیقت یہی ہے کہ بیویوں نے،, نے قبول نہ کیا کہ ماریا لونڈی ل جس کے پیٹ سے حضرت ابراہیم تھے اس کے ساتھ زیادہ تعلق ہے بڑا رجوع کرتے ہیں اس لیے آپ کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا میں آئندہ اس کے پاس نہیں جاؤں گا اس پہ اللہ کریم فرماتے ہیں تب تغی مرزہ تزواجے کا آپ اپنی عورتوں کی مرضی کے مطابق چل گئے اچھا میں کہتا کچھ نہیں و اللہ گفور رحیم اور قسم اٹھا بیٹھے ہو تحقیق جید کر دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے قسم کھولنے کا طریقہ واللہ مولاکم وہی جو تمہارا سر سرپرست ہوا الحکیم اب دوسرا واقعہ وہ نبی حدیثہ حضرت حفصہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا فلاں فلاں یہ بات ہے کسی کو بتانا نہیں فلما نقب اطبی اس نے تو آگے بتا دی میں معمولی حکم سمجھ کر وہ از ہر اللہ اور اللہ نے پوری کی پوری وہ وصیت جو کی تھی انہوں نے آپ اللہ نے اس پر ظاہر کر دی کچھ تو بتا بھی دیا بیوی کو اور ساری کہانی بیان کرنے سے کچھ ایراس کیا بس جب اللہ کریم نے خبردار کیا تو بیوی کہنے لگی حضرت حفصہ من کہا تھا آپ کو کس نے بتایا ہے کہ میں نے فلاں بات جو ہے کر دی آپ نے فرمایا؟ نبا نہیں الخبیر مجھے علی میں قبیر نہیں بتا دیا اور سنو انہ اگر تم اللہ کی طرف توجہ کرو تو تم پر واجب ہے تم پر واجب ہے کیوں فقط فقط کلوب و خما تاکیق مائل تو ہو چکے ہیں تمہارے دل تو کی طرف تاقیق مائل تو ہو چکے ہیں علامہ قرطبی نے یہ معنی صحیح کیا ہے بعض تو کہتے ہیں نا تمہارے دل چکے ٹیڑے ہو چکے ایسے ہی توبہ کرو نہیں غلط ہے فقط فخط کرو وہ کہا بس تاکیق مائل تو ہو چکے ہیں تمہارے دل توبہ کے لیے وہ انتظاہر ہے اگر تم ایک دوسرے کی مددگار بنو فہم اللہ ہو مول تو پھر میرے نبی کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں اس کا دوست بھی ہے اللہ بھی ہے جبریل بھی ہے اور نیک مومن بھی ہے اور فرشتے بھی اس کے بعد اس کی امدادی ہیں پھر سارا کارگاہ عالم سارا تمہارے خلاف ہوگا سار بہو ان تل کا ممکن ہے رب اس کا جو ہے اگر تمہیں وہ طلاق دے دے تو تبدیل کر کے دے گا ان کو بیویاں خیرم من کننا جو تم سے اچھی ہوں گی مسلمات ان، مومنات ان فرما بردار طائبات طب طائب ہونے والی عابدات سائے ہات روزے دار سیبات چاہے وہ شادی شدہ ہے یا کواریا ہے وہ اللہ رب العزت اس کے لیے بہت کچھ تیار کرے گا اے ایماندار ہو انفس کو بچا کے رکھو اپنے آپ کو اور اپنے آل کو جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن بالر اس کا لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے اور اوپر اس کے آگ پھڑکانے والے فرشتے ہوں گے بڑے غلیظ اور سخت پھر یہ بھی نہیں کہ کسی کی سفارش سے وہ آگ برکانے میں بس چکریں لا یا اللہ نہیں لافرمانی کرتے اللہ کی جس چیز کا امر کرے نا وہی کچھ کرتے ہیں جو کچھ امر کیا جائے اوکا کافروں لا تا ضرور جاؤ کہا جائے گا کہ آج کے دن کوئی عذر چھوٹا پیش نہ کرو جو کچھ عمل کرتے تھے آج تمہیں مجھے انتظاہ دی جائے گی اور ایمانداروں تمہیں چونکہ میں سزا نہیں دینا چاہتا تمہارے سے پیار ہے ایمان جو ہوا تمہارے اور مومن سے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں اگر کسی قدر کو غلطی ہے تو خوف ہے تو آپ ایسا کریں ایسا علاج کریں کہ تمہارے نام آمال میں غلطی رہ پی نہیں وہ تو اللہ ہے توبہ صاف صاف توبہ کر لیں اپنے اللہ کے دربار میں ممکن ہے کہ تمہارا رب بریاں ہٹا دے گا اور تمہیں جنات تجنتا کر داخل کرے گا جس دن نہیں زلیل کرے گا اللہ نبی کو اور ایماندار جو اس کے ساتھ ہے وہ اس شان میں ہوں گے کہ نور ان کے ایمان کا دور رہا ہوگا ان کے سامنے سے بھی اس کے دائیں طرف بھی کے ساتھ ساتھ کہتے ہوں گے ربنا اے رب ہمارے ہمارے ایمان کا نور اور مکمل کر دو وقت لنا ہمیں معاف کر ان نکالاک الشین قدیم اچھا پہلے تو تھا نا کہ جہاد بل نشان کرو اب ہے جہاد بھی سیف کرو کیونکہ تمہاری منجائی ہو گئی ہے بالکل صاف ایماندار ہو گئے پکے مومن، صادقون میں نبی لڑائی کرو اب تلوار کے ساتھ کافروں کے ساتھ بھی اور منافقین کے ساتھ بھی علیم اور ان پر چہے چخے کرو سختی ڈال دو جہنم کیوں کہ ان کا ٹھکانا جہنم ہے آپ کو اب رعایت کرنے کی کیا ضرورت ہے انتظار کس کی سارا بل مسل ایمانداروں اللہ, ایماندارو اللہ فاقتوں میں ایک مثال پیش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ دو پیغمبر اور ان کے نیچے رہنے والی دو بیویاں اگر وہ جرم کی پاداش میں شرک کرنے کی وجہ سے اللہ کے احکام کی بغاوت اور خیالت کرنے کی وجہ سے اگر وہ تباہ ہو گئی ہیں تو نبی پاک کی بیویاں سن لیں انہوں نے بھی اگر بغاوت کی تو ہم ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے بیان ہے اللہ مثال ان لوگوں کی جو کافر ہیں نو اسلام کی عورت اور لوت علیہ اسلام کی دونوں تھی نیچے میرے دو بندوں کے اور بندے بھی نیک وقت تھے بس خیانت کی انہوں نے اللہ کے پیغمبر کی بات نہ مانی خیانت کی فلم یگ نیا ایک ہتّی کے برابر بھی وہ دونوں خامد ان کے کام نہ آ سکے وکیلت خرم تمام کو جہن میں تکیل دیا گیا وسا رب اللہ عامر اب وہ مائی آیتی ہے جو اپنی جان اور اپنی حفاظت شرم کی حفاظت میں اللہ کے سامنے جھک گئی تم بھی اسی طرح نبی پاک کریم کی بیویاں تم بھی اسی طرح ریس اس کی بیان کیا ہے ایمانداروں کے لیے عورت فرون کی آسیہ جب کہہ رہی تھی مصیبت برداشت کر کے اے رب میرے میرے لیے اپنے پڑوس میں بڑا دے ایک گھر جنت میں نجنی آما لے ہی اور نجات دے مجھے فراؤن سے اور اس کے کارندوں سے آم لے ہی نجنی مل کا یہ عورت اور ایک مریم بنت عمران مریم عمران وہ عورت جس نے خوب حفاظت کی اپنے شرم کی نفخ نا فیج مر روح پھر ہم نے اپنی شرافت کا روح اس کے اندر پھونک دیا وہ سب تقت کل کمیز کے ایک حصے میں روح پھوک دیا سب تکتو کل اللہ کے فیصلے کی جو بول تھے اس نے بالکل عمل کر کے تصدیق کی وتوں کے ہی اور اس کی لکھت جو تھی نا اس کی قسمت میں اس کی بھی تصدیق تھی وقارت میں نلکانیں تھیں واقعی فرم میں سے تھی